اللهم صل وسلم على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى و ن صدق ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المتص <أمانضي> آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها <أجهة> الذين آمنوا تسلیم اللہ رسول اللہ و کا یا حبیب اللہ سارے دوست لوگ نال بلند آباد خاط یا سید مکین کلو بل سنی حنفی مسلمان پرا السلام علیکم آج دے روحانی محفل گلہ منڈی فیض آباد کے اندر حاجی محمد یوسف صاحب اور جناب محمد جمیل احمد صاحب انہوں نے محاونی کوشش دے نال انعقاد پذیر ہے محفل دا اور موضوع جناب نے, پڑیا سنے فقیر نے بھی اسی موجود اتنا جناب چند کڑیاں مخاطب رہنا ہے دعا ہے توفیق بخشے کہ باقی اگرچ نہیں تو جتنا ہاضرین معاشرہ دو قسم کا ہے ایک معاشرہ ہے قدرتی دے جنگل دا پہاڑ دا وہ جس طرح اللہ تبارک و تالا پیدا فرمایا اسی طرح رہنے دے انہ دمل دخ کوئی دخل نہیں دوسرا معاشرہ ہے مصنوعی قدرتی کے مقابلے بناوٹی جنوب آخ مصنوعی معاشرہ انسانہ کے عمل کا ہوں انسانی معاشرہ یعنی جس کے اندر انسان رہے وہ جسان ہونگے اوے داشرہ دا ہوئے گا इंसान जो हो चे तो मुआशरा भी चंगा इंसान भैड़े तो मुआशरा भी भैया होगा हम मुआरे के अंदर यानी इंसान होव साबा एक राम जैसा तो मुआशरा आपे दुनिया के अंदर बेमिसाल हो क्योंकि इंसान जो बेमिसाल اگر انہوں تو ہٹ کے انسان پیڑیاں سفتوں والے ہون گے تو معاشرے نار کس نے ہون بہڑے جن اکنا ہے بھی معاشرے یعنی انسانی معاشرے کی اسلح کیڑی شہری ہے موضوع تو دو لفظ سمجھ آ جا جائے گا. اگے تے ذوق یا مزید گل دل دماغ بٹھاؤ تفصیل کرنی پینی ہے ورنہ دو ہی لفظوں میں سارا موضوع سمجھ آ جائے گا بے معاشرے کی اسلح کیڑی شہی دو چیزاں ذمہ داری کہ دو چیزاں پیدا ہو جان معاشرہ آپ ہی سیدھا ہو جائے خوف خدا آخر. جل یہ تے فکر گل سمجھ آئی نے جنوب آ گئی ہے تو سبحان اللہ چل بس تو تصا ایک سبحان اللہ ضرور آکھنا جی آخنا جہد مینو یقین ہو جائے بھی تمہیں گل سمجھنا نہیں تو میں شہج پی جانا ہے بھی انہوں کوئی سور سمجھ نہیں لگتی تا بیچارے اٹان روڑے بان کے بیٹھے دو چیزاں نے معاشرے دی سجا ہو جان خوف خدا آف تس آف تس فکر سو ہاتھ رسا سر گنڈ علموں بس کریوں یار اکو الف تیر درکنا میرے موجود ابتدا تمتہ سمجھو یہ دو لفظ نے جدو رب دا خوف پیدا ہو جاوے آخرت دی فکر پیدا ہو جائے معاشرے دی سلاح کیوں ہوں اس واسطے ہو جاتی ہے کہ جدو یہ دو چیزاں پیدا ہو جان خوف خدا آخرت دی فکر یعنی مرنا خالق دی بارگاہ پیش ہونا ہر چھوٹے وڈے عمل دا حساب کتاب ہونا سزا جزا ملنی ہے چنگے ہوئے تے سزا کی دی جزا ملے گی جزا خیر ملے گی جنت ملے گی اللہ دی طرف انعام ملے گا پیڑے ہوئے تے سزا ملنی ہے جس بندے دے دل دماغ دے اندر یہ گل بہ جائے کہ مر کے میرا حساب کتاب رب بے بارگاہ ہے اور اس تو بعد میں نو عذاب یا سواب ملنا جزا بری یا جزا چنگی مینو ابھی ضرور ملے گی میرے عمل دے مطابق ایسا انسان اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھدے جس انسان کی نیت صاف ہو جائے وہ دا عمل آپ پہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے وہ عمل آپ جس انسان دی نیت صاف ہو جائے کیونکہ اللہ سونے دی نظر رہی دل, دوتے دل اللہ ان اللہ دلہ ولا مال کمبلا خلوب کمبنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تے تو ت مالیاں شکل سورتوں نہیں وے دلوں جلان رب سونے دی نظر رہ جی. تر سو سٹھ بارہ دیہڑ دی بند مومن دی دل تب نظر رکھتا ہے جدو دلے مومن اتنے نظر ربھی رہی ہے جی. تو مومن نو اپنی نیت صاف رکھنی پہ جی. ہر کام کے اندر تقریر ایک عمل ہے یہ نیت خالص چاہی دی جی. ہر جی دے واسطے نیت خالص چاہی چاہیے کاروبار زندگی نے ان نیت خالص چاہیے جدو نیت خالص ہو جاوے گی اللہ سونے نو راضی کرن دی نیت جدوں ہوے گی تے اس انسان مخلص آکھیا جائے گا تے مخلص بندے دا حال عمل جڑے ہے وہ خالص ہوندہ ہے جدو عمل معاشرے دے اندر خالص کرن والے بندے ہو اس لئے معاشرہ جہرا ہے وہ خالص ہو جاتا ہے ہے الاحی دو چیزوں تو بغیر ایک آخرت کی فکر خوف خدا تو بغیر کدی کوئی معاشرہ دنیا در سو سکتا ہی نہیں اور یاد رکھنا خوف خدا فکر آخرت ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبران تبارک وا تعالا یہ منصوبہ دے بھجدا ہے یہ شہ ان دے کے بھیجد کہ تسا نے جا کے انہوں داری ہوں تسا اپنے دین اور اپنی تبلیغ دے ذریعے لوگوں دے اندر میرا خوف اور آخرت دی فکر پیدا کرنی ہے ہر نبی اسی اور اپنے تا حیات دنیاوی زندگی دے اندر لوگوں پیغام اللہ تبارک و تعالی کا دے دلان دے اندر خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنا ہی انبیاء علیہ السلام کا منسبے نبوت ہے کوئی نبی ایسا نہیں تو نہ کوئی آیا سی پہلا کہ جس نبی نے آن کے نو آخرت تو بے فکر کیتا ہوئے یا خدا تو بے خوف کیتا ہو میں وغیرے مولوی تو کل بے فکر کر سکتے نے کردے بھی نے. خدا کے خوف تو بے خوف کر دے دے نے مگر کوئی نبی جہا ہے انہیں ان کا کام نہیں کیتا. اے غلطی کسے پیغمبر کول نہیں ہوئی ہر پیغمبر دی کوشش رہی ہے کہ لوگ دنیا دی نفرت کرائی جائے اور آخرت دی فکر پائی جائے آخرت دی الفت پائی جائے اللہ دا خوف پایا جائے ویخو سید اللہ تعالی علیہ وسلم خاطم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نال دسو جسلے آپ گیا ہے اسلے معاشرہ دنیا کا بدترین نہیں کہڑی برائی سی جی اس معاشرے نہ ہونے آ اس معاشرے کی اسلحے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں کی پیغام دے کے بھیجا گیا وے کہ آپ سرکار نے اس دنیا دے بدترین معاشرے نو دنیا دا بے مثال معاشرہ بنا دیتا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا او ہل مدت سر فن اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دی چادر کملی دی کمبلی مبارک سرکار دے اوڑنے والی کیفیت دی ندا فرما کے اللہ فرما یار آئی ہل مدت سر فاضر کملی والے آئے چادر اوڑنے والے محبوبہ قم فانذر کھڑے ہو جا وہ فانذر تے حبیبا لوکانو ڈراو سبحان فا اللہ فانذر محبوبا لوکانو ڈراو تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے لوکان دے ڈراون تو ہی اپنے تبلیغ دا عرب دے جڑے بدترین لوگ شمار ہوں دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قائنات گندر انہوں بے مثال لوگ بنا چھڑیا کیوں اس واسطے کے محبوب خدا نے انہاں گندر خوف خدا پیدا کیتا آخرت دی فکر پیدا کیتی جنا دے دن لڑائیاں دے دن گزر دے سن جنا دے دن جنابر جنادیاں راتا شراب نوشی دن در گزر دیا سن جنا لوکان دے جنابر لڑائیاں چگڑیاں دے دن در دن گزر د سن جناب گل گل دوں جناب قتل لا چڈ سن گھر دیکھ کے جنہیں معاشرے کا کوئی جرم ایسا نہیں سی جا موجود نہ ہوں مگر جدو کملی والے سرکار نو ارشاد پیاؤں یا ائیو ہل مت سر کم فانذر فا حضور اٹھ کے تے ڈرانا شروع کیتا ہے لوکاں نو اللہ دے عذاب تو ڈرایا لوکاں نو رجناب قبر و حشر خوف پیدا کیتا خوف دلایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ ہی لوگ سن جنہاں جرائماں دیاں لینا لائییاں ہویاں سن جیڑا کوئی جرم کائنات دا ایسا نہیں سی جنہاں دے موجود نہ ہوندا او نہیں دے آخرت پیدا کرنے دی برکت دے نال خوف خدا پیدا کرنے دی برکت کے لوگوں کا ہر عمل ایسا سونا ہو گیا کہ دے نے دے حسن و جمال دیاں قسم قرآن پیا ک انہے پا کیزگی دیا جناب پا کیزگی کے تذکرے قرآن پیا کربان جاوا جناب مثال بن گئی نے مثالہ بن گئی دنیا کرام ہے جناب آم حال ہے لوگار پا کیزگی مثالہ دنیا دین لگ پی کیوں اس واسطے کہ انہوں کے اندر نبی پاک سلط وسلم خوفے خدا پیدا کیتا ہے یعنی خوفے خدا کی ہمیشہ ہزور گل کرتے سن سامنے قدی کملی والے نے انہا دے سامنے بے خوفی دیگل نہیں سکی تھی جیدنال صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین الٹا بے خوف ہو جان دے نہ آخرہ دی ہمیشہ فکر دیگل حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کھول کے ویخ لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماؤں دے شیعہ بطنی حود و خوان حضور فرما نے شنی ہو دخوا تو فرمایا نو سورہ ہورہ ہود دیا نال والورتان نے بڑھا کر چھڈیا ہے میری گل تو غور نہیں کی دل. حضور فرما رہے ہیں حدیث پا کے فرمایا شعیب تو ہا فرمایا سورہ حود, حود نال والیاں سورتان نے مینو بڈا کر چڈیا آپ تو پوچھا گیا محبوب خدا تو یا رسول اللہ وال مبارک چٹے کو آ گئے کی وجہ ہے فرمایا سورہ ہود کے نال وال سورتان نے میرے وال چٹے کر چھڑے نے یار اللہ صحابہ کرام نے پوچھا امام غزالی فرما نے سورہ ہود کے اندر ذکر قیامت د آخرت دا ہے. آخرت دے عذاب دبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سورت تلاوت جو فرمائی خوف خدا کہ اس خوف کی وجہ گنتی اٹھارہ یا انی وال لیکن محبوبے خدا کی کوت جہی سی انہوں بھی تقاضا نہیں سی کرتی قوت سی آپ کے اندر مگر ای وال سفید ہو گئے کیوں سفید ہوئے فرمایا اس واستے کہ انہ سورتوں دے اندر ذکر آخرت کا آخرت دے عذاب دا آخرت دے خوف دا اس شہ نے فرمایا مینو بڑھا کر چڈیا آئے میرے وال چٹے کر چھڑے نے جڑے چٹے آئے نے اسے خوف دی وجہ نال آگئے نے تو غور فرما اللہ دے آپ بندے آؤ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑا معاشرہ تیار فرمایا ہے خوف خدا دے نال تیار فرمایا ہے اے ہوئی سبق پڑھایا یا ایوہ الذین آیا منو قو انفوسکم و اہلی اے گنا والو بچاؤ اپنے گھر والوں نارا اس اگ تو وکو دوارا جا بالن بندے پتھر ہو گئے بالن انسان ہو گئے اللہ سونے دے تاں پڑھ کے وی قرآن تیرے ساڈے لی پورا وما ارسلنا الا رحمت قرآن خالی ولیاں دیاں شان والیاں آیات قرآن خالی جناب نبی پاک سرکار دے مقام والیاں آیا تو قرآن نہیں الحمد تو لے گئے و ناسط تی کر جنہیں بھی قرآن مجید سارا دا سارا انسان دی ہدایت لئی لو جائے گلڈ واسطے باقی دا سارا قرآن منسوخ ہو گیا ہے جی جو شریعت دے دے نا؟ آسا پورے قرآن نو دیتا ہے چاند آیات چانٹ کے رکھ لیا جانا بوجھ ہوں نبیا والن چیات لبنیاں ہوں جانو دستا ہے بھائی انہوں نے چو دے دے اندر اللہ دلیا دے دے خلاف تبیاں خلاف ہی بول بولے گئے اصان نے تے او آیات چنیا ہوں نے جنہیں یہ لکھے گا کہ جناب ساری نظر بھائی نبی پاک سرکار جو آئے نے ساری گئے مگر خدا بادشری قسم ہے جنہیں چیز پورے قرآن مجید پیش نہ کیا جائے جنا چناب خوفے خدا نہ پیدا کیا جائے خوفے خدا دے سبق پیدا سنا جان جنا دی فکر نہ سنا ہی جائے دی پیڑے ہوئی پی پیڑے ہو جیڑیا کا معاشرہ پیڑا ہی ہوں چنگا معاشرہ ادو بڑا ہے جدو بندے میاں شیرے ربانی واگو خدا دے خوف والے پیدا ہو جاندے نے اصل امل ادو صاف ہی جدوں ارادے صاف ہون کی خیال ہے بھائی میں ایک مثال دینا دلے چوری دا ارادہ ہوئے حاجنو جاوے گا کہ چوری کرنے جائے گا بولو نا معلوم ہوا جدھر نیت جائے ادھر بندہ جانا تو بندہ جدھر جدھر بندے تر جانگے معاشرہ تے تو ادھر ہی تر جائے گا اس گل چ رکھنا ہر او ادارہ ہر وہ مرکز ہر او جگہ ہر وہ جناب جی تہلیب جس کے اندر خدا کا خوف نہ پیدا کیتا جائے بلکہ بندیاں خوف ڈر پڑھایا سنایا جاوے رب دے خوف ربف پاسے نہ لایا جائے سمجھ لے کدی اس دور دا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا معاشرہ پاک ادو ہی ہوندا وے جدو خوف پادا پادا ہو جدو خوفے خدا پیدا اور فکر آخرت بھی پیدا ہو جائے اس تو بغیر کدی معاشرہ پاک ہو سکتا سلطان العارفین فرما نے جے رب ناتیا دو ملد جی نہتے دو تیاں ملدا ملدہ دا ڈڈو مچھیا جے رب ملدہ او یار مو نم تا ملدہ پیڑا سسیاں جے رب جتیاں ستیاں ملدہ تلدہ مل ٹھگیا کسیا رب ان ملی د باہو رب ان ملی باہو ات نیتا جنا دیا اچیا دیا بندیا غور فرما جدوں خوف خدا پیدا ہو جائے جدوں آخرت دی فکر پیدا ہو جائے نیتا ہی خالص ہو جاندے نے عمل بھی خالص ہو جاندے نے اتوں لے کے تھلے تیکر ہر بندہ پاک تے صاف ہو ہے ہر بندہ عمل اپنا سا رکھتا ہے کیونکہ پتہ انتہا ہے قیامت نو پیش ہونا ہے حساب دینا ہے رب سونے نو جے میرے نیتوں میں فرق ہوا بھی رب سونے ولو مین سزا ملنی عمل پیڑا کیتا دے سزا ملنی ہے خدا دیا بندیا غور فرما ہوں تیرے سامنے میں دو چار مثال پیش کر دینا ہاں جی, جی دے تو پتہ لگ جاوے گا جنہیں چر جی جنا چاہ خوف خدا تے فکر آخر دا نہیں پیدا ہونا چیر کدی دے عمل نہیں سور سکدے کدی بندہ ٹھیک بندے دے پتران والا کم نہیں کر سکتا ہاں جی یاد رکھنا ہاوا میں اڈنا انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہاوا بچے اڈتے نے ہاوا کام اڈتے پرجا بھی اڈ لیندیا نے انسان کما لے انسان دھرتی دے اتے بندے دانگوں گزار کے زندگی ٹر جائے ایس دھرتی ات وانگو نہیں سکیا ہاں جی خدا دی قسم نہ بندہ دا روے کدی بندہ نہیں جے بن سکدا بندہ بنتا ہے جدو زمین دے اتے وانگو زندگی بسر کر لو قربان جا مت فرما جب جس جس قوم دے دل چس جس, جس قوم دے دل وچوں جس دے کے حساب و کتاب دا خوف نکل جاوے اللہ دے آخرات دا خوف نکل جائے وہ ماشرہ کدی نہیں سدرتا ہر جرم دے اندر پیدا ہو جا ویخ لے سامنے پیچھے جناب دیاں مثالاں ویخ عیسائیاں دیاں پیچھے مثالاں ویخ ل جدو انہاں نے اے سمجھیا، یہودیاں اے سمجھیا سن نبیاں اولاداوک تے جاندے ہی جنت جا گے کہن لگے لن تم سنو کہن لگے سانو تے اگ لگنی نہیں اگر گئے بھی سہی تے صرف چند دن جن جناب جنت ہی ٹر جانا ہے یہ یو دیا کا نظریہ پیدا ہوا ہر برائی پیدا ہو گئی کر دیکھ کے اس طرح جس قوم کے قوم حساب کتاب نہیں دینا پینا او تھے اسی بخشے ہوئے جانے جنت ٹر جا گے اس قوم نا قسم و ہر برائی کرے گی اور جہی قوم ہمیشہ اپنے آپ خوف کی تکڑی تول کے رکھ دیے وہل ہمیشہ سونا عمل ایسا کرتے ہیں جڑے عمل دے رب بھی راضی ہوے وہ مخلوق بھی راضی ہودر وے خلا دیا بندے کی گل سی جہاں نے صحاب کرام پاک کہ گل اندر پیدا ہو گئی سی کیڑی شو سی حضرت سید فاروق قیاد رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت سی فاروق اعظم دا دور خلافت اپ سرکار دی عادت مبارک سی رات نو گلیان دے گشت کردے سن ہاں جی پھر کے پتہ لاندے اندر سن کے میری ریاست کے سال دندر پے وسدی اے اپ جناب اک گلی دے وچوں گزرے تے اک ماں دے تھی دا مکالمہ سنیا ماں تھی آپس دے اندر گلاں پے کردئیے ماں پے اکھدی اے تھیے اس دودھ دے اندر پانی ملا دئیے تھی پے اکھدی اے ماں اے کم نہ کر ماں اے کم نہ کر حضرت فاروق اعظم دی اللہ تعالا انہو سرکار کا دور فاروق آزم دور بڑے سخت خلیفے نے ہونے ہونے اپنے آل در مست ہونا ہے کہڑا وہ ویخ دیا سڈے دھد در پانی ملاو نی آخ دیے نی ماں جی امر بن خطاب نہیں ویخد امر رب تے پیا وے کھدائی Ha ha ha ماے دے عمر بن خطاب نہیں پیا ویکھدا دے عمر دا رب پیا ویکھدائی ہاں جی ماں نو تھینے جدوں اے تے ماں ڈر گئی او نے دودھ دے ملاوٹ نہ کیتی اج ملاوٹ دیاں شکایتاں کیوں نہ ہونن جدوں خوف جو ساڈے اندر رب سونے دے نہیں دا ہر پاسے تے ہر گل پچھوں ہر دکان تو ہر مرکز تو خوف خدا کڈیا پیا جاندا اے اساں قران نو خدا نو کوئی شے سمجھدا ہی نہیں اساں اخرت نو کوئی پھر کیوں نہ ہر ہر شاید اندر ملاوٹ ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جدوں یہ گل سنی تھی دی اسی عمر بن خطاب سرکار نے اپنے پتر نے فرمایا پترا میں تیرے واسطے رات رشتہ لب لے آیا وا پترا میں تیرے رات رشتہ لب کے لے آیا وا پہ آخیا بو جی وہ کہڑا رشتہ ہے ابو جیوں کیڑا رشتہ ایک گل پچھو رشتہ لبیا ایک گل پچھو جدا نام دیانت داریے اسا رشتے لبن جانے اسا میں نیا تھیے ہو جیووے راج کے بھائی مانوے ساڑھے کول آوے تے برکتہ ہی برکتہ ہو جا پہلو ساڑھی کمائی تھوڑی آوے تھی آوے دے کمائی وات جاوے اے نہیں سوچ دے کہ سفتان والی دھی لیا جڑے گھر سفتان والی تھی دین اسلام والی دھی آئے گی ہمیشہ قربان جاوا لا دیا بندیا حضرت فاروق آدم نے فرمایا پترا میں تیرتا لب لیا انہیں آیا جی بسم اللہ آبو جی رشتہ کر چڈیا رشتہ کیتا بچی جنہیں رات خدا دوف اپنی ماں نکایا سکتا رشتے اس بچی پیدا ہوئی اور اس بچی حضرت عمر بن ابدل عزیز پیدا ہو او عمر بن ابدل عزیز جنہ کے دورے خلافت دے اندر مثال پی گئی پیڈا شیر تے تگیاڑ دے سن تے منہ نہیں سی سار سکتے ایک دن آجڑی بکری پیا چار دے بگیاڑ نے بچہ چک لیا بکری دا دین لگا گیا ہے لگ عمر بن ابدل فوت ہو گیا ہے حضرت بکری نو بگاڑ جو پہ گیا وے جو جی وہ جیوا ہوں تو کدی اج نہ ہوبان جاوا لا دیا بندیا گور فرماؤ اے خوف خدا دیا برکت نے میں ایک مثال دین لگا ڈنڈا خوف نہ پترے گا جو استاد ہٹ جائے تو خوف گیا تے جی دل چاہیے ہو رب میری وہد استاد نے محنت کی تھی ہوئے شگرد کہ ڈر اپنا نہ سکھایا ڈر ہو سکھایا ہو جس استاد نے اپنا ڈر نہیں ڈر رب کا سکھایا نا بچے نو استاد جتھے مرنی لگا پھرے شگرد ہمیشہ اج بن لوکی آندے نے واہ بھائی سڑکے جائیے استاد تو جنہیں ان پڑھایا ہے کی خیال ہے خدا دیا بندے آؤ امل ادو ہی سدھے ہوں بندیاں دے خوف دی بجائے اس مولا دا خوف آ جائے جس مولا نو حساب دینا ہے جس مولا ایک کریم دے پیش ہونا ہے جن سانو والا ترس آل او میں آئی حیدر ویخ ان خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صحابہ کرام دے پیدا فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تو برام تشریف لے آئے لیا گلی مدینے دند پھردے نے پے سامنے ابو بکر سدھی کا گئے پوچھا ابو بکر کے میں آیا کی عرض کی کملی والیا گھر در کھان کوئی شہ نہیں سی میں کہا حبیب نبی پاک سرکار دے دول چلنے ہاں حضور تو سو تشریف لے آئے جے حضور نے فرمایا میرے گھر دے اندر بھی کوئی شہ نہیں سی کھان جوگی میں آخیا چلو کسے یار دے دول چلنے ہاں اس واسطے میں بعد تریا وا اگوں گئے تے دونوں یار جا رہے ہیں اگے بن خطاب گئے پوچھا تو کدھر تر چلے آئے ارد کیتی سونے میں اس کام واسطے تریا وا گھر کوئی شہ نہیں دی سکار بار گاہ حضور نے دے صاحب مبارک ایک انساری سور دی ہویلی دندر تشریف آئے انصاری نے ویخیا نبی پاک سرکار دے دن تشریف لیا انصاری ارد کیتی یار رسول اللہ تشریف رکھو میں جناب کی خدمت کرنا وا بکر ذبا کیتا بکرا ذبا کر کے پون کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ پیش کیتا جدو نبی پاک سرکار یارا نے ہاتھ کھان واسطے ودایا بکرے وال ہاتھ پہنچیا نبی پاک سرکار سونے نے قرآن سنایا فرمایا والے النعیم حضور نے فرمایا ہے میرے یار کھان لگے جے اینا دا سوال ضرور ہونا جے ان دی پوچھ گچھ ضرور ہونی دا حساب ضرور ہونا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آبو بکر دے اترو کڈے نے بعد کے اندر بکرا کھان دیتا ہے اتھے رب سونے دا خوف پیدا کیتا ہے خدا دی قسم جنہ دے گل گل دی اندر نبی پاک سرکار نے اللہ کی اپنے اپنے حکومت بھی صاف ہو کے چلائیے تا ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ اپنے دور خلافت اندر جنہ جناب بیت المال ملتا سا ہجی خرچ جناب پکان دا ارادہ کیتا کوئی میٹھی شے پکان دا ارادہ کیتا حدرت سیدی کے اکبر نے پوچھا ہے کتھوں پہ پکانی ہے خیر رقم کتھوں آ گئی ہے بی کردیا نے پیسہ خرچا لے المال وچوں اپنے گھر دی خاطر تھوڑا تھوڑا کے رکھتی رہی ہوں تھوڑا, تھوڑا بچا کے میں رکھتی رہی او وہ کٹھا ہو گیا اج میرا جیتا جی اپنے بچیاں کو کوئی مٹھا پکا دینی ہوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ دیے بندی اے سارے پیسے میرے سپرد کر اے نبی پاک دی غریب امت کا بچیا ضرورت تو جڑا بدھ گیا وے ساڈے حرام ہو گیا سدی اپنے گھر در حرام نہیں جان دے گا چکے چکیا جا کے دے مالیا جدوں جناب وفات نے فرمایا کپڑے نوڑ حضور دی غریب امت نو میں پرانیا گا جے رب سونے دی بار گا سدیق نو عزت مل گئی پرانے پر کپڑے عزت مل جاوے گی جے اللہ سونے دی کی عزت نہ ملی تے تمے کپڑے جان دی لوڑ کوئی نی یہ ہے خوف خدا جنہیں عمل تقریدی تول دے کر دیتے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قربان جامہ غور فرما تانیو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار فرماؤں دے اندیسان بیلیو اگر کتا دریائے دیلتے کنارے دوتے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا کیا متنو بغیر مطالبے تے ادا حساب عمر بن خطاب دے کو لوے لو گا مر پوچھا جان ہے پیاسا کیوں گیا حدر جنگلے اپنی چوپڑی بیٹھی ہے حضرت فاروق آدمر اللہ تعالی نو آپ سرکار اس چوپڑی گزرے تیبی پہ آئیے ٹین امر بن خطاب حجی وڈا ہاکم بنیا پھر اپنی امت اپنے جناب ہی کوئی نہیں کہ سحال دندر میں سڈا حساب کتاب ہی ان پتا کوئی ہجی ٹوٹ ٹنا جنابے ہو جہاں ہاکم ہوئے عجیب ہاکم بن کے آ گیا حضرت عمر من خطاب ربی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار بی, بی دی گل سن لئی سن کے نال بہ گئے دسیانہ میں عمرہ میں عمر بن خطاب آخ دینے اے او دی پیا گل کرنا جیڑا مدینے دے بدار دے اندر مٹی دے ستا ہوئے تے کیسا او کس دے پلنگا دے سون والے بادشاہ دے دل دہل جان دینے جنادی دہشت دے عالمیں ادھر مٹی کے اندر ستا ہے ادھر محلہ کمبے نے پہ حضرت دہشت وہ دہشت والا بادشاہ گئے نال بہ گئے فرمایا بیارا بی ہوئی بیٹھی امر سے ناراض ہوئی ہیں ویخ نا یہ پتا ہی کونی میک سال کے اندر پہ آپ نے فرمایا بندی کی وہ ایڈی ادی دنیا دا بادشاہ ہے انہوں آئی جنگل بیٹھی بیان بی کو کوئی نیو میں فلانا ریا بند کتنے بکا پیا ہے بادشاہ واسطے بنیا حضرت عمر ہل گئے وہ بیبیاں بھی تو بیبیاں بی بی سننا آج دے دے بندے, بندے نہیں پتا اتنے فلانا بندہ جنگ وہ بادشاہ عمر ہل گا نیر جاری ہو گئے بن خطاب نے جناب اپنے جے جی مبارک جو خرچہ کٹیا بی, بی نو پیش کیتا مگر دسیا نہیں میں دس عمر تے ہوں راضی ہو گئی ہیں تینوں جو پہنچنا سی پہنچ گیا ہے کہن لگی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں حضرت عبد اللہ نے مسودرتی اللہ تعالیٰ نو نو نال صحابی سن حضرت نے فرمایا کاغذ بی بی کی حضرت مسعود نے لکھے آؤ بی, بی میرا کن مروڑیا ہوں ممبر رسول بیٹھے نے قربان جاوا دے دل کے نرخوفے خداخرت کی فکر پی ہے اپنے آپ سیدا پیک کرتے ہیں اپنے آپ پیک لیا میرے کو بدلہ لے کن مرونا شروع کیا ہن حضرت عثمان فرما رہے ہیں اس دش ذرا زور نال مروڑ کیوں اس واسطے کہ میرے کوئی بدلہ دنیا میں چلیا جا رہا ہے آخرت نہیں لیا جا رہا نیتے بدلہ میں نو آخرت اندر لینہ پہنا سی اے نبی پاک دو سبک پڑے آسی حضرت عثمان نے ایک وارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جنگ دے اترے سرکار کھڑے نے جناب حضور فرماؤں دے نے جنہیں میرے تو کوئی بدلہ لینہ ہوئے لیل لوے ایک صحابی ارگ کردہ یا رسول اللہ میں تو آٹے تو بدلہ لینہ ہے حضور نے کی۔ ارد کیتی کملی والے آر سرکارا جدو اکوارا درسی مدینے جندر تجریب پر ماغا سونیا آپ نے میری کند در اکوارا جناب ہاں جی سوٹی ماری سی حضور اس واسطے میں او دا بدلا لینے اس سوٹی دا اے میں دی گل پیا کرنا درا غور نال سن محبوب خدا دی پیا گل کرنا ہاں جی جے دے صدقے کہنات نے بچنا ہے اوہ جنے نبی پاک سرکار دے جو نے مبارک دی دھول دے ص خدا ہی نے بچنایو حبیب خدا دا حال ویکھ لے اپ سرکار فرماون دے نے اے میرے صحابی آ بدلہ لے لے حضور تے کنڈ تے ماریا سی تے اس میرا پنڈا ننگا سی سرکار نے اپنی کنڈ مبارک تو پٹرا چ فرمایا اے بے لیا اسا کپڑا چکھ لیا تو کپڑا تدلا لے لابی نے بدلا کی لجیا پفی پا کے نا تو اتے چوم لیا ہزور دی کنڈ مبارک کا بوسا لے لیا ہزور نے فرمایا بےلی آئے کیوں کیا ہزور پتا سی ہوں جان والا چاند کڑیاں بعد میں شہید ہو جانا پس یہ تمنا سی جانے والا ہزور سرکار جس مبارک نونٹ سے لا لوا قربان جانا خدا دیا بندے آئے خوفے خدا سرکار نے فرمایا میرے دو بدلا لینے لے لو اور گل سن لے لاشرہ کیں سا پیا ہوتا اسلح کیں پی ہوتی ہے کے میں معاشرے کی یہ سلاح تھی ہوتی نہ رب دا خوف نہ آخرت دی فکر ستیا کاروبار دی فکر ہے جاگد ہے کاروبار دی فکر ہے نہ رب ستیا جا دے نہ میرے واگ جاگدیا جا دے بھی جے خواب بھی آنی ہے تے سلطان رائی دی فلم ہی سامنے آنی جے حالت بندہ سمے اسے حالج پھر وہی خواب آنے دے خیال دنوں پایا ہونا ہوں جدو اور حال رات اج گزرنی ہے دن اجن گزرنا ہے تو کام بندے پترا نے کتوں ہونا ہے نہیں <تصفح> سمجھ لگی جی. اسی واسطے اج خدا دا خوف کوئی نہیں بلکہ میں عوام کی گل کر خوف کون رہا <laughs> <laughs> جے خدا دے خوف گل نا طور بیٹھو تو, تو ہے بے خوف دی خوف ڈرائی آنا ڈرائی آنا ڈرونی بلا تو لگے سے ڈرائی سا. آنا ابھی بخشے بخشوائی روح آ جنتا سڈے بنیا کا بھی فکر کوئی پیڑیاں سوچا آئی نے بندے کام پترا نے ورنہ خدا وادہ ادیف کی قسم ہے میں دلوں ماسن تقریر واضح کا کی ہوں خواجہ اللہ ملتانی ہوئے نے. رضی اللہ تعالی عنہ حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار دے خلیفے خواجہ خدا بخش خیر پوری خلیفے خواجہ ملتانی, ملتانی جمعرات جمع تقریر کرتے ہوں دے سجے آلم بیٹھا ہوں دے. ایک دو عالم جیت اپنے سجے کبے بٹھا فرمانا بھی لیو تم ہے میں, میں جو تکریر کرا تو پورا غور کرنا تقریر تو بعد جیڑی غلطی میری تقریر ہو جائے غلطی انہ دو آلما نے بعد جی دسنا حضور تو تقریر دے اندر فلانی غلطی ہو گئی سی آپ نے اگلی جمعرہ پھر اپنے مجمے دسنا کہ ویلی وہ فلانی گلتی میرے کو ہو گئی وہ مسئلہ ایج نہیں سی ایسی ایمان دسو اجکل سانو بہت آئی کیونکہ اصل سانو اللہ کا اگلے جہان پتا جو کوئی نہیں بھی یہ جرم کلت گل کر بین سان کو کہہ دے بھائی یار فلانا مسئلہ غلط بیان کیتا جی آسان ہوں جی گلتی من لیے تو ساڈا تو پیر گلتی نہ مرید نہ مولوی غلطی منہ ہے نہ کوئی غلطی ہے منگا ہی کوئی نہیں نا. ایمان دسو جی کسی نو دئیے یار تلت کام کیا میں غلطی یار کوئی ہے گل کرنے والی میرے گلتی نہ چلنے کی کوئی جی پیغمبر نظر مار ہے نہ تو کیا من الظالمین پیغمبر خدا فرما رہے اللہ تو پا کے میں ظالم پچا یہ پیغمبر پہ فرما نے پاک نے وہ اپنے آپ ظالم اللہ دے سامنے پہ کھینتے ہیں اصل ظالم ہو کے اپنے آپ مجرم نہیں کہہ اپنے غلطی نہیں غلطی منسوب نہیں آدا دیا اندر اللہ خوف جو کوئی نہیں انی اینی اکھ ویختی جو نہیں جنہوں رب نے دیدا تک سن انہوں دا یہ کمال سی کہ ہمیشہ پاک امل کرتے رہے مگر ہمیشہ اپنے آپ مجرمی دے رہے تاؤں میاں راتی زاری گر گر ساری راتی زاری او گر گر رونی راتی زاری یار کر رون ات نی دکھا تھی دھونے گلی ہار گ سبھی نی میں ہو دے گا دیا بندے اگر اور فرمائے ایک نوگر نوکر باغ دالی دا چودیا اپنے باغ والے نوکر نو آخیا انار دا توڑ لیا توڑ کے لا ان توڑ کے چکھیا ویخیا وار کٹا ہے کہ لگا نوکر نا نو بے وقوف ہے این سگ کر دالی تھی کرے پتا نہیں لگا کہڑا بوٹا کچا میٹھا نوکر ای میرے آکا مینو باغ کا مالی تے محافظ بنایا سی جی، چکھ واسے نہیں رکھا میں این سال ہو گئے کدی دانا توڑ کے چکھا ہی نہیں चौधरी एक बच्ची दी उसनो जमाल शाह वापस आया अपने घर वाली घरवाली कह लगा रिश्ता लिया घर वाली ओ मैडम साहबान नहीं बेगम साहबान नहीं जड़ी आंदी आंधी لگی سر سردیا سائییاں جو تیرا خیال میرا وہی خیال ہے وہ بھی خدا دیکھو والی جی بچی نو پوچھا تیے میں تیرا رشتہ لب لے لگ لگی ابو جی جو تا خیال تیرا دی ہوئے گی پہلو ہی آپ لگے ٹا ٹا میں پیو تو ادو ہی ہوا جدو پتا ہوئی کہڑے پاس میں جدو پتا ہی کولی گئی کدھر بس ٹھیک ہے جی شام نگ پورے ہونے چاہیے کالا گلام باغ دا مالی سی کا ویاہ نال کر دکد ہوا جا بچہ وچوں پیدا ہو جائے اس مالیسوں جڑا پتر جمیا سی دا نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہے جہا ابو حنیفا کا شکر دے حضرت امام بخاری دست دعا کر خدا دیا بندیا سان رب سونا اپنا خوف ت فرما وے تے آخرت کی فکرتا فرما سا رکھ کسی ہوسے جانا پاسے وے زمین سڈیاں لتان پھڑے ہوئی نے اور سانو اپنے والے پہ کھچ دیے وہ آدھی ہے چلے آ میرے پیا کر کے نہ چل میں کیڑا دھر ہدیس پا کے چاہ دن کے اندر بندے نالی بار آواز مار دی آکڑ کے چلن والے آ میں دا گھر میں وحشت دا گھر میں ادھیرے دا گھر سوچ کے چل میرے اندر ایباد الرحمان اللذین بہادر رحمان یمشو نہ میں رحمان دے نے زمین آجزی نے آکڑ کے نہیں چلتے زمین آجی نال رہے نے حضرت لکمان نے اپنے پتر نو وصیت فرمائی حضرت لقمان نے پترا زمین دے آکل کے نہ چلی خدا دے بندیا گور کرن نال نہ سن لائ ہاں جی دے اندر خوف خدا ہوتی دے ستھر تو ستھرا ہوں دے, جنا دے عمل سترے ہو جانے ہو جائے بندے پاک پھر پاک دے صاف ہندہ غور نال سن لے آج فکر ہو ہوا جنہ دے بولے ہوں میں سنیا بائی مردا خوف کر اپنا لکاں کا بھی کری جانے میں راجا لکا نہیں ڈرایا جن کملی والے آنا ہی قبر تو ڈرایا ہے منو تنوں تنوں لگ گیا کہ پاک ہے میں حضرت اسمانے غنی, غنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار قبر جا کے بہ جانے سن رو, رو کے اپنی اتر قبر پیوں دے سن پوچھنا اس نہ قبر بہ کے کیوں رونا فرمایا بے نبی باغ نے فرمایا آخرت دی پہلی منزل قبر جا پاس ہو گیا اگوں بھی نجات پا جاوے گا میں اس واسطے اتے کے رونا وا رات رتی یارانی دہاں روے حیرانی دی گل یار یارف جانے آرف دی گل یارف جانے کی جانے نفسانی او کری عبادت کچھ حاصل ہوے کری عبادت کچھ حاصل ہوے ری جایا گئی جوانی اہ نصیب اتنا دے باہو جنا مل جا پیری جیلانی بڑا مشرق میں رسول پاک سے نہیں, کلام, دا کوئی کلام نہیں کلا جی جان جانا جان دینا محنت حدیث لگی شریف ہوا میں شفاط کر بے نماز کا نماز ہیر گئے پہ لا میری تک. خدا دی قسم ادالی رام خلا نے اس مولوی تکریر جس کی تقریر, جیس دی تقریر نار بندے دن ولہ کا خوف نکل جا رہے پر اس مولوی نالوں جانی ترابی بندہ چکا ہے ہے لیکن اپنا بھی پٹا پائی جی رب تو بے خوف پہ کرتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی سرکار مولا علی دے صلیفے نے آپ تو پوچھا گیا حضور اے کالے میں جا ج نہیں را ڈریا نہیں فرمایا بے لیا اندھے جی بہ جا تے خوف کرے تو اگے سارے خوف پا دے اندے وہی چنگا ہی اتے تینو خوف چا کے تے اگلے جہان دے امن چ رکھ دے جا خوف پاوے تے اگلے جہان دا تینو امن دے دے جے امن چ اللہ حدیث پا کے رب حدیشی اللہ قسم کھا کے فرما ہے فرمایا دو امن تے دو خوف نیٹے گا کسے دے اندر جہا تھے مطمئن رہے گا نہیں ڈرے گا میرے تو اگلے جہان در پاگا کو ڈرا رہے گا اگلے جہان مطمئن کر دیا ہوں یہ سوچ دا خوف چنگا ہی کہ اگلے جہان دا خوف چنگا ایتھے جب بے خوف ہوا گے تو اگلے جہان دے خوف پہ جان گے اتنے جی اللہ ڈر ڈرچ رواں گے اگلے جہان دے اندر امن ہوکر آن میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جہاں نوجوان جو نکلدی جی کر جناب مسجد اللہ اللہ کر فرمایا یہ نوجوان نو قیامت والے دن رب سونا اپنے ارشد گا جدوں سارے دردے ہون گے او امن دے ہوئے گا اللہ سونے دے عرش دی چھا ٹھوے گا اور فرمایا اے کو نوجوان جے دے دل دے اندر اے نہ خوف کہ اونوں ایک تو اسنو جمال والی برائی ور بلاندی ہے مگر وا کہدا میں رب تو ڈرنا وا میں رب سونے تو ڈرنا وا فرمایا اے ہو جا نوجوان نو وی رب فرماوے گا کہ نو آ جا میرے ارشدی دی چھا تھلے بیٹھ جا سبحان وقت جس وقت ہر نگا لوگوں پوچھا گیا یار سولہ مجھے سطر نہیں دیکھنے سطر ویکنا بری گل ہے فرمایا اس لیے کسی نو ہوش ہونی ہے فرمایا نہیں بندہ پر کوئی سر نہیں ہونی میرے کھول دے پانی واگ پسینا ہوا اس حال کے تڑفے گی مغلو خدا دی مگر اللہ فرماگا خوف والے بندہ نو آ جاؤ والے من خاف مقام ربی جنت <سؤال> اللہ فرما ہے جڑے میرے اگے کھلون تو ڈردے نے انہوں واسطے میں دو جنت بنائی نے کنیا جنتا۔ میں اگلا دی قسم کر گیا نہ جڑا مومن ہوں ایس جہان این جنہ اگلے جہان تے یقین رکھدہ اگلے جہان اچھا اگلے تو نا سمجھے کونے کسی گل کرو تو جناب نک نو پہ تو بخشا گیا مراد میرے نال ویا ہویا میں بخشا گیا تخشیا جان اتنے ویہ والے نہیں کہہ سکتے کہ جناب مرد جو جنت جا کے بڑی بھی جر جائے گی یہ گلت کو لے خدا کی قسم کر کے آنا میں اپنے اندر چاتی مارو سان اپنا ماسپا کرنا چاہیے ہر سب ان سب ان حضرت عمر فرما دیں اپنے آپ کا پہلا حساب کتاب کر لو پہلا حساب کتاب کر لو رہی تھی خاجا بہت اللہ ملتانی کپڑے پہ سن کوئی گل نہیں سنی سنی میں اپنی گل کرنے ہو جانے نا تو رومال بنا بتوانی پکانی جدو ادو بھی جانے رہے نا پھر دیوے کی وٹ بنا دخار پان لگے گھر کے سامان پہ رشتے دارا آخ آ جے دو چاہیے آپ لگے ہو جے اے رب دے بن کے رہی جی شیطان دے تو میں واسطے کیوں چڈ کے جا شیطان واسطے میں چڈ کے جا کاغذ نال لکھیا اپنے کفن دے رکھا پوچھا حضور آ رکھا جی فرمایا فرشتیاں نو حساب پیش کرنے دی لوڑ نہیں پہنی میں اپنا کھاتا لکھ کے جا رہا ہوں میں کی ہے کی پیتا ہے کی کیتا ہے میں نال لکھ کے جانا پیا نو میرے نام عمل پیش کرنے دی لوڑ نہیں پہنی لما کر کے لولہ کی ٹھوکا ٹھاک بھی ہو جائے اس تو خدمت ہو سکے ادا دیا بندیا والدین دی شان پہ بیٹھا والدین ادب تو جن خدا رسول ادب پچھاڑنا ہے وہ گل تو اتنے آ گئی جن رب دا خوف نہیں انہیں ماں پی ڈر دا کی رکھنا ہے. کیوں ماں پیو دے احترام دا اللہ رسول نے آ کیا ہے؟ اللہ رسول کا خوف ہوئے گا تے ماں پیو کا بھی لحاظ کرے گا تے جی رب رسول ٹکے جنہیں گستامی رضی اللہ خطالان لو جنہوں دل کے اندر خدا دا خوف سی ادھی رات نو ماں نے آخا پانی لیا گلاس پانی کا لے کے آئے ماں سو گئی گلاس لے کے نال کلور ہے سویر ہو گئی آخر پتر تلے ات کی ماں میں ڈر گیا وا پھر ماں میری پانی منگے گی میں مینو پہنچدا دیر ہوئے گی پھر دوبارہ منگنے دی لوڑ نہ پوے میں شیر دے پانی لے کے کھلو گئی شیر دے پانی لے کے کھلو گیا ماں نے آخر مولا کری ماں میرے پر جنزل اڑ گئیاں نے مولا ساریاں کھول دے با یزید گستامی فرما نے اس دعا سدکے جہیا منزل میرا اڑیا سن ساریا کھل گئی حل ہو گئی اللہ دیا بندے آئے جو سرت پانی لے کے کھلوتے تے نے خوف سی خدا وادہ علا شریق دا او والدین سن لے تونی والدین بنی آئیں یا بنی آئیں خدا دیا بندی آجے چانے میری اولاد میری فرما بردار تابیدار ہوئے پہلو رب رسول دا تابیدار بنا لے جی ماں باپے دا دار ہوں نے پہلو رب رسول دار ہوں جب رسول کی پرواہ نہیں کرنی ہوا پیوتاد کی پرواہ نہیں کرتے ہاں جی نہ لہد رکھنا ہوں پہلو رب رسول کا لحاظ رکھتے ہوں اصل شاہ خدا کی بچہ جم گیا حساب ہونا ہے رب جی بڑی دو ہے بچپنے تو پا دے مار کٹن تو بغیر احساس پا دے نیکی تے برائی دار وہ پہلا احساس ہو گئے کہ نیکی بھی ہوندی ہے برائی برائی تو نفرت کری دی ہے اور نیکیت کرنی ہوتی ہے نیکی اچھی ہوتی ہے برائی پیڑی شاید یہ بچے نو احساس پا جی چوکھا ہوں جاوے اس نفرت برائی نو ودا دے دل کے کہ برائی نو نج سمجھے جی ٹٹی پخانا ہوں دا. تے نیکی نو خوشبو واگوں گل آئے جے بچے دے اندر احساس دل دے اندر مضبوط ہو جاوے نیکی تے بدی کا یہو جہ بچہ تیرا بھی فرما بردار ہو بڑے دا بھی احترام کرے گا قرآن دا بھی ادب کرے گا معاشرے دے اندر جتنے بیٹھا ہوئے گا امامہ نہیں دو گا ماں پیو خیر یہ چھوٹے دینا دیا تے آپ میرا آ کے ایک بندہ سی وہ بزرگ سنانے آ کے یار مول صاحب میرے ایک پھر وہ تو سو دا کے بٹ جدو ہی واپس آوے گا یا انہیں قتل کیا ہونا یا کسی کا نک وڈیا ہونا کسی کوئی نہ کوئی کر کے کم آیا ہوں وہ اپنے الادی مہربانی وڈیا دکان دیکھتا ہے بن گیا جدو دلے والی تو شاہی کو نہیں ویک جاتے ہونے نک وڈ آڈا آخر جا رہا گل تو, تو ہوئی نا خاندان یہ جی اولاد تو رکھا بھی تو ماں پیو کا احترام کرے گی کرولہ شریف ایک دن چ رکھ لو نا کافی پینڈے دور والے <سؤال> نے سہ منڈل جہاں نے وہ سوکھیاں ہو جان گیا انہیں دین چ رکھ لو مجھے اور معزز مہمانوں کو واضح کریں کہ شیعہ اور سونے کا نکاح ہو سکتا ہے امام ہنی ہے جن کے بارے میں تم نے جنگ بھی چھوڑ دیا امام حنیفا محمد قرآن بھی ہو گئے امام کو دن درست بھی ہوگی لوگوں کو سود پر دولت دے سود کا کاروبار کریں نماز پڑھنے لکھا مطلب نہیں ہو سوٹ کھا جڑا امام سود کھا پیچھے نماز نہیں ہوتی پیچھو کھائی ہے بےمان بکت پیچھو ہی بھئیمان کڑے کنو مرونا کے بارے میں بھکل میں بتنا سابت ہے یا نہیں برحت نے رفا جائن کا کوئی مسئلہ چل رہا نہیں جنہیں سونت وادی ہوئے رفا یادین امام امام دین نماز رفا یادین پڑھتے نے تاظیم مستقفی صلیم نہیں کرتے اپنے رنگ دیں سنت والا رکھا جدید بنا چیشتی پڑ لگ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی نام شافی پڑھائی امبلیاں مالکیاں پیچھے اقتدا شنی جمعہ اتیاتی نہیں احتیاطی زور کا ثبوت ہے. ہے لیکن عوام کو مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے بے نماز جو عید والے دن بھی مسئلہ میں نہیں جاتا کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے جنازہ مرے گا ساری شاری نماز نہ پڑھے نماز اپنایا جائے مسلمان کا جناب اپنا وہ, وہ صرف جہاں بزرگا نے فرمایا جنازا فرمایا ہے کہ عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے مہان نمازی عورت کا نکاح کی لکھا ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے نمازی عورت کا نکاح پڑھنا پڑا نکاح مرد گواہ اپنے منہ نال <سؤال> وہ میں نکاح میں قبول گواہ سنتے نکاح ہو جان مسلا ای نکاح اور کسی بیٹی کا کوئی سوال ہوتا ہے جمعے تو بعد زور دی نماز پڑھنی جمعہ پڑھ کے زور نے اے عوام عوام جمعہ چار سنت ہوں بوقدا پھر دو فرد ہوں نے جمعے پھر چار سنتوں پھر ہوں جمعے دیا بوقدا ہاں جی اگے دو رکا تو نفل نے سنتیں پڑھو نفل پڑھ لو نہ پڑھو مرضی کی گل ہے چار دو فرد نے چار پہلا نے ہاں جی یہ تے ضروری پڑھنے والے یہ جمعہ عوام تے ضروری ہو جائے اس طرح پڑھنا عوام طور پر خیال جی بالکل گزر نہ پڑھے ہاں جی ورنہ وہ اس غلط فہمی مبلا ہو جاندے ہیں غلط نظریے بچ کہ شاید جڑا ہے جمعہ کوئی ضروری نہیں ہونا ہاں جی جمعہ فرد جمعہ دی پردیت کا انکار نہ کرتا کھیل شخصیت بچنے بخار کروایا کہ وہ صرف نماز جمعہ ادا کرم جاقی وہ خواس اولیاء اولیمیا شیر علماء اولیما نے خباس وہ احتیاط ہے بارسول محمد یوسف صاحب بانی محفل آر اندر مامے نے خاص جناب محمد جمیف جنہ دوست نے اس محفل نامے درمے سکھنے کرنے رونق بخشی ہے لبو لا لینا جنا جی تشریف لنگر پانی گل کر چل گیا وہ الادو کو اعلان کرنا پہ تکری راستے بھی آ جاؤ بہلی اور نو لگو کھان واسے کدی ایل بھی کہیں لڑ اللہ سخشتے اللہ, دے دے دے اللہ اپنا کھاؤ تریاں یاداون مار مار سٹ دیا وہ تریاں یاداون جدوں نام لیا تیرا وہ ٹلیا بلاو نے جدوں نام لیا تیرا وہ ٹلیا بلاوان سوکنا کہہ دو جدوں نام لیا تیرا ٹلیا بلاوان ٹلیا بلا مار سٹ دیا وہ تیریاں گاوان نے مار مار دیا